بسم الله الرحمن الرحيم اَثْنَى مُصْطَفَى اللَّهُ صَدْرَهُ مِنْ الْإِثْمِ فَهُوَ على وَأَن نُورٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ثَانِئَكَ فِي قُلْ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا يُصَادِئُ هُمُ النَّاسَ فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ کوئی ياما وطيل للظالمين اذوقوا ما كنتم تكسبون كان الذين من قبلهم فاتاهوا لا يشعرون فأذاقهم الله الخذية في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا كَبِيرًا هذا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مُفْلِمٌ فَلِمَ كذبوا جانا ہو حي على المنا لا ميا لله كلامه بن له من يغلب القادات يلا ونشر الله لا اله الا الله صلى عليه وسلم ونشرنا محمد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ ہلو لوگ گوتم کرم لوگ دوستوں دان سے پہلے کرتے ہیں شاید, شاید نماز کس وقت ہے جی نو ان شاء آٹھ تک بیان ختم کرنے کی کوشش کریں گے سارے بیان میں شامل ہونے والوں کا کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا نمال کی طرح بات تو نہیں ہے کہ اللہ حکبر صلی اللہ علیہ وسلم کرنے تک بیٹھا رہے کسی آدمی کو بہت ضرور پیش آ سلام تک بیٹھنا ضرورت نہیں ہوتا اتنے <سطور> کی پابندی نہیں ہے ہر چیز فائدہ کم دیتی ہے ہر چیز فائدہ کم دیتی ہے جب وہ بن جائے اور اگر بنے نہیں تو فائدہ اس سے پھر حاصل نہیں ہوتا ہے اور بھی تو بہت کم ہوتا ہے اور بننا جو ہے یہ درجہ بدرجہ ایسا رہتا ہے ایک دن میں ایک وقت میں سب چیز حاصل نہیں ہو جاتی کہ ایک آدمی شاہیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ الاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شخص تھے ان سے ایک آدمی نے کہا جی میں آتا جاتا رہتا ہوں آپ کے پاس لے کر اس کا سیکھ رہا ہوں میں کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ ہے تو شاہ صاحب نے اس فرمایا کہ آپ ہمارے سائڈ سے اتنے ہی پیدا ہوئے تھے اتنے آپ ہیں نہیں لو تو آدمی ایک فٹ کا آدمی ہوتا ہے تو پر مایا کہ جو اتنے بڑے ہو گئے تو اتنا بڑا ہونا تمہیں پتا چلتا رہا تمہیں محسوس ہوتا رہا نہیں لینا تو پتہ نہیں چلتا رہا لیکن ایسے ہی اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے سلسلے سے بات ہو کر محنت کوشش شروع کر دے تو ترقی ہوتی رہتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ آدمی کو پتہ بھی چل رہا ہو اب جو آدمی ہے کہ آدمی کو آج دیکھ لے پھر دس سال بعد دیکھ لے تو پورا فرق محسوس کر سکتا ہے لیکن جو روز روز دیکھ رہا ہو نہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے اور نہ جس میں فرق آ رہا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے لیکن آدمی آہستہ آہستہ بے تجریل درجہ بدرجہ ارتقا کر رہا ہوتا ہے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کی رشتہ معاش ہو رہی ہوتا ہے ایسے ہی روحانیت کا بھی حال ہے تو شاہ صاحب نے اس کو ایسی بات کی آگاہی کہیں کہ اس کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلے گا ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے ان کا رشتے دار بیمار ہو گیا تو انہیں وہ لے کر اسپتال گئے جب اسپتال ہے ایک جگہ دوسری جگہ اس کو دکھا رہے تھے ایکس رے لے جاؤ لے جاؤ یہاں تک ایک جگہ کھڑے تھے تو نے ان کو دیکھا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ مریض کو چھوڑیں آپ بیٹھے آپ اس کی کو چھوڑیں اپنا غم کریں آپ آپ بیٹھیں تو نہیں سمجھ رہے تھے وہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہا ہے یہاں تک اس چکرائے اور گرے اور پاگل کمرہ ہوا اور جب شفا ہوئی تو ابھی اوشو آواز ختم تھے اور پاگل تھے اور دوسرے کی فکر کر رہا ہے اس کے علاج کی اس کو اپنا پتہ نہیں چل اور ماہر کی نگاہ نے دیکھ لیا کہ اس سے زیادہ سخت بیمار یہ ہیں اور اس کی بات کے ماننے میں جو تھوڑا سا پسو پیش ہوا تو اس میں آدمی گر گئی تو یہ خود کو پتہ نہیں چلا کرتا کہ بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں وابستگی اختیار کر کے اپنے بارے میں پوچھتا رہنا ضروری ہوتا ہے اپنی نگرانی کرانی ضروری ہوتی ہے اور اپنے آپ کو ماہرین کے سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ جو زوال جو گراوٹ آ رہی ہو اس پر آگاہی ہوتی رہے اور یہ اپنے آپ کو نگاہ کے سامنے کرنا ہوتا ہے آدمی حفاظت میں ہوتا ہے تو یہ بننا بھی آستہ آستہ ہے اس میں بھی پتہ بناؤ کا بھی اور بگاڑ کا بھی یہ ماہرین کو چلے گا اپنے آپ کو نہیں چلے گا اس لیے جو حضرات سلوک کے احسان تدفیہ سبق کو یوں سمجھتے ہیں کہ تبدیلیاں ہمیں نظر آ جائے کریں ہمیں محسوس ہو جائے کریں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور نزدیک اسلح بننا ہے خاص چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور وہ آسان نہ ہو رہی ہو نظر نہیں آ رہی ہو تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کرونا تو آیا ہی نہیں ہے ذکر مزہ تو آیا ہی نہیں ہے عبادت میں مٹھاس محسوس, محسوس ہوا ہی نہیں ہے تو لہذا یہ کہیں بن ہی نہیں رہے وہ ہے ہمارے ساتھ یہاں آتے ہیں کبھی سال میں چار میں لگاتے ہیں کبھی سال لگاتے ہیں کبھی کہاں جا کر بیت ہوتے ہیں کبھی کہاں جا کر ہوتے ہیں اور پھر پھر آ کر پھر یہاں آیا کرتے ہیں میرے پاس فی الحال جگہ بیت ہوا تو تھوڑا سا کام کیا ترقی ہوئی لیکن آگے بند ہو گیا بڑا خیال ہے میرے سامنے سات جگہ تبدیل کیونکہ جو میں نے سوال کیا تو پتہ چلا کہ وہ چند کیفیات چند باتوں کو ترقی سمجھ رہے ہیں جو ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتی بکا تو عقل کو اور ارادے کو ہے عقل کو اور ارادے کو بقا ہے باقی ساری چیزیں آنی جانی ہیں جب مجھ سے کوئی نوبر طالب علم کہتا ہے کہ میں تو کافر ہو گیا ہوں یہ بےچارے چھپائے ہوئے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے تو ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تھا ایک طالب علم نے کہا کہ اس سے کہنا کہ میں بالکل تنہائی میں بات کروں گا میں کہا اچھا جی اس کا اپنے آپ کو میں نے دیا لگا میں نے کہا کہ تنخواہ تنہائی میں مجھ پر حملہ کر دیا میں تنہائی میں سے بات کرتے آبد نے کہا کہ میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں ایک لیڈر تھا عزیز غیر مقلد کا لیڈر تھا عبید الرحمان میں تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں اندر گیا اور بس اس پر فائد اور باہر نکل کر جو ہے تو دوسرے آدمی کو اندر کیا اور نکلتے ہوئے تھا کہ اس آدمی نے تمہارے لیڈر کو قتل کر دیا صاحب سلاسل میں بھی بہت بیدار رہنا ہوتا ہے. ہمارے بار صاحب تو کمزور رہنا خیر بہت بڑی بیماریوں کے مارے ہوئے تو اس میں کوئی آج بھی تنہائی ملنا چاہتا تھا تو اس کو اندر کر کے ہم مضبوط آدمی آگے بٹھاتے تھے دروازے سے ساری باتوں کا خیال کرنا اس کو جہاں تک ایک آدمی آئے تو انہیں ملنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ میں کڑھائی میں نہیں ملتا یہ جو ہے یعنی یہ مسرت جو ہے تو یہ موجود ہو آدمی جب خیر اس آدمی سے بدبو اٹھنے لگی بدبو اٹھنے لگی سر ہو رہی پھر اس طرح حال بتایا تو گنا کا حال تھا جس سے سے نے جی؟ اس کا جس وجہ سے بدبو آ رہی ہے تو خیر وہ میں نے کہا کہ یہ سر اگر ملتے ہیں جی شہر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کر اللہ اگر بھی تو مقابلہ کر لیں گے اس کا کلیر ملتا ہیں تو اس نے بڑے رازداری سے کہا اس نے کہا میں آج کل کافر ہو گیا ہوں کیا بات کرتا میرے دن میں سے بس پس آتے ہیں ایسے خیالات آتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے آفرت نہیں ہے یہ ہے وہ اس نے بڑے بسبو سے بیان کیا تو اسی باتوں سے مغرب کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی تھی میں نے کہا مغرب کی نماز آپ کے ہمارے ساتھ پڑھی نا جی پڑھی ہے میں نے ایسی نیت اور ارادے کو اسلام کہتے ہیں یہی نیت اور ارادہ جو ہے اسی کو اسلام اسی کو توحید کہتے ہیں اسی کو یقین اسی کو ایمان کہتے ہیں مزدال کو تحجیز کی ضرورت نہیں ہے اخاروں خان تصدیق بان سال نے اخار کر لیا ہے دل میں اس پر جم گیا ہے نیت اس نے کر لیا پر دل میں جمنا ہے نیت کر لی بس یہی اس لیے سیاح کہتے ہیں کہ جو محبت لائی ہے محبت اخلی جو ہے یہ تو فرض واجب ہے محبت اخلی اور محبت طبی جو ہے یہ فرض واجب نہیں ہے آپ تب یہ رسلی کا کیا فرق ہے جی آپ اللہ تعالی کے حکم کو دنیا کی چیز پر ترجیح دے رہے ہیں یہ محبت یا ہے کہ جب اللہ کے حکم کا اور دنیا کے مفاد کا دنیا کی چیز کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو آپ اللہ کے غیر کو فرق کر کے اللہ کو اختیار کرتے ہیں اللہ کے حکم کو لیتے ہیں تو یہ گویا آپ شکل جو ہے یہ اللہ تعالی کی محبت ہے اللہ اللہ بری ہوئی معمور ہے معمور خواب آپ اللہ کا نام لے کر آپ ورونا آئے یا نہ آئے آپ سیکھ مارے ہیں نہ مارے جان لیے آپ کے بدن کا بال بال اس کے ساتھ ہرکت کرے یا نہ کرے نہ آپ کو محبت حاصل ہے؟ یہ تو شریف نے فرض کی کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ اس کو اپنے اختیار سے کر سکتے ہیں لا کلف اللہ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کسی جی کو اس کے بس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے اور باقی یہ کہ آپ کو محسوس ہو وہ تو آپ کو مزہ ہے لطف ہے آپ کو رونا ہے آپ کے دل میں وہ لے رہے آئے محبت جی آپ کو کشش ہو یہ بات کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی راجا اس اللہ نے فرض بھی نہیں کیا تو وہ جو ماسٹر صاحب باتیں تھے انہیں میں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی لگ بہت کوشش کے باوجود یہ بات میں سمجھا نہ سکا ہوں. وہ اپنی بات پر جمے رہے تو بند سے میں بد ہو گیا ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر میں طریقے طریقے ترقی نہیں ہو رہی ہے کہا بھال جنتا کہ یہ آپ فیصلہ نہ کریں کہ ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے یہ فیصلہ جس کی تربیت میں آدمی ہوتا ہے یہ اس کے ذمہ ہوتا ہے یہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں کہ وہ بتائے کہ آپ تربیت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آدمی ہے بنا ہے یا بنا نہیں ہے تو یہ اس کے دن ایسی بات آج کر کے ہمارے فلاں صاحب رحمتہ اللہ کے زندہ تھے تو ایک سلسلہ چل رہا تھا جس کے چلانے والے جو تھے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے فلاں قبر سے فیض ہو گیا اور میں وہاں سے کامل ہو گیا اور میں لاکروں نے سلسلہ چلا دیا تو اس کو اویسی فیض بھی کہتے ہیں اویسی فیض اس کو کہتے ہیں کہ ملے بغیر دور سے ہی بغیر رابطے اور واسطے کے فیض ہو جائے گا اور اویسی اس, اس کو کہتے ہیں ویسی کہ فیض کیا ذکر نہیں رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے شادی تو بن سکے اور تعدی بنے ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بہت سنچے صاف صاف صابین کے سردار ہیں بہت سنچے اللہ کا تعلق ہے عمر فاروق اجلّہ آدمی غالبان فرمایا تھا کہ ان سے جب ملاقات ہو تو دعا کروانا ان کے لیے کپڑے بھی آپ نے نئے فرمائے تھے اور عمر فاروق اللہ آدمی جگہ ملاقات بھی ان سے ہوئی تو ان کو شدت کی محبت جناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ آگے اور شدت کا تعلق اللہ تعالی کی ذات علی کا اور شہری و بستگی دین اور سنت کے ساتھ یہ جی اللہ نے نسلی فرمائی بغیر ملے تو اس کو اویسی فیض کیسے کتاب دار العلوم کے بند میں برقرانی کر رہا تھا یہ ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں جی سگریٹ ہی لوگ ہوتے کہ جب بھی فارغ ہو جائیں تو سگریٹ کے بغیر رہ نہیں سکتے سگریٹ پکڑا ہوئے منہ میں آگا. چشتش کر رہے ہیں ہو جی کشت تو بعد آدمی کیا کہتے ہیں کہ یہ کہ یار ڈاکٹر صاحب کا نہ ہوا کرو یہ میوزک میوزک ہم سلاتے ہیں اس کے بغیر رہ سکتے تو بڑے بور ہوتے ہیں سر آپ تو لوگ آپ کھڑا کرے ہاں جی آدت بنی ہوتی ہے تو اللہ اشار کے میری شروع سے عادت بنی ہوئی یہ کتابیں پڑھنے کی اور یہ ہوا یوں کہ آٹھ ہم جان دیں گے میں فارغ ہوا تمہارے بائیسا تھا جیسے وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے سکول اسکول میں استاد نے فکر ہوئی کہ لڑکا بالک ہو گیا ہے اور فارغ بھی ہو گیا ہے تو فارغ بار جو ہوتا ہے یہ تو شیطان کا لکار بنتا نے زیادہ سے کہا کہ جتنی والد صاحب کی کتابوں کا کتب خانہ ہے اس کی جگہ تھی جلد بندی کر لے تو تجھے اتنے پیسے دیں گے اس زمانے میں ہر جلد کے بندے میں جو ہے تھوڑے نہیں دو آنے لگتا ایک روپے میں آٹھ جد بندیاں ہوتی اسی زمانے میں تو خیر وہ بس میں لگ گیا جلد بندی مجھے پورا جو فنی طریقہ تھا نا وہ سکھایا ایک مشین بھیجی تھی اس میں رکھنا ان کو اور کاٹنا وغیرہ اور رگڑنا اور پڑا پورا تن سیکھ میں نے سکھایا مجھے تو میں کرتا رہا کرتا پڑ رہا ہر کتاب کو جو دیکھوں کا سب بہت فیص اور تو سے پڑھ ہے اور اللہ کی شان کے سبحان اللہ ہمارے جو قابل کی کتابیں ہیں کی کتابیں ہیں و غریب چیزیں کشش رکھتے ہیں تو وابستہ کی ہوگی اور پڑھنے کا ایک را, کریز لگ گیا جسے آپ لوگ کریز کہتے ہیں کریز ہیں پڑھنے کا مرض لگ گیا اس سے پہلے کیا بات کی ہاں فطاعت علوم دربان کی میں بیٹھا ہوں تو فارغ بیٹھ نہیں سکتا کتاب کے بغیر فارغ نہیں بیٹھ سکتا تو یہ کبھی فتح البن کی طور کا دانی کرتا ہوں میں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ کسی آدمی کو ویسی فیض ہو گیا ہو کیا وہ سلسلہ چلا سکتا ہے خدا علوم دبند مفتی صاحب نے جواب دیا ہوا تھا کہ فیض تو ہو سکتا ہے ویسی حکیم صاحب ویسی فیض ہو سکتے ہیں لیکن ویسی فیض ہے سلسلہ نہیں چلا سکتا آدمی جب تک کہ کسی زندہ شیخ کے پاس تربیت سے گزر کر اس نے سلسلہ چلانے کی اجازت نہیں دی یہ واضح لے کر خیر وہ اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے تو وہ کسی الحاظ کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ یہ الحاظ کا مدرسہ ہو بیت کا سلسلہ ہو دینی ادارہ ہو دینی محنت ترتیب ہو اس کی مخالفت کرنا تو وہ آسمان کو پتھر مارنا ہے کسی دینی زردے کی مخالفت کرنا یہ تو اپنی آخر پر تباہ کرنا کبھی اہل کی مخالفت نہیں عام کرایا میں بھی بڑے مقابلے ہوتے ہیں جی کیا مجھ سے کہیں کہانی کی تاج میں جو ہے آج پچاس ہزار روپئے کمائے ہیں یا دو لاکھ کمائے ہیں مجھے افسوس نہیں ہوگا یہ آپ کہیں گے کہ وہ فلانے مولوی صاحب نے اچھی تقریر کی تو اس سے مجھے افسوس ہے یہ مجھے محسوس ہوگا کیونکہ میرا حضرت کا مقابلہ تو یہاں پر ہے خیر. کیا بات کروں ہاں لحاظ کی مخالفت کو بھی نہیں کرتی اے حق جو ہوں واقعی لحاظ کے آدمی کیسے مخالفت پت کرے گی تو اپنے آخرا کو تباہ کرنا لیکن یہ اس سلسلے کی مخالفت فرمایا کرتا کروایا کرتے جی ڈاکٹر چھان ہمیں ہر طرح سے یار لائے اس مزے میں چلنے والے جو ہیں گاڑی بھی رکھ لیتے ہیں بھاگ ہی پڑتے ہیں پسند نہیں کرتے ہیں کیا بات ہے تو وہ انہیں دنوں میں ہمیں گیا تو بتیجہ ہمارا گاؤں میں بڑی معلومات رکھتا تھا طرف سی اور انہیں گاجی ان کے اپنانے خلیفہ جو کہ تربیت کرتے تھے ان کی طرف سے وہ دہروں میں بہت داری گئی تو وہی سے ہی فارغ ہو گئی برف دار اصل میں یہ توجہ موجود سلسلہ جو ہوتا ہے نا توجہ کر لی کل فارو کر لیا ان لوگوں کو بہت خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ توجہ سے جب کسی کے اندر چیزیں پیدا کرتے ہیں نا تو کچھ عرصے کے بعد خیال ہونے لگتا ہے کہ یہ تو کہیں میں ہی کر رہا ہوں یہ تو کہیں میں کر رہا ہوں آدمی کو لا دیتا ہوں آدمی کے دل کو اچھال دیتا ہوں تو ایک دفعہ میں نے مزاق میں اس ساتھیوں سے کہا کہ کسی آدمی کو ڈرانا ہو تو رات کو میں کرتا ہوں اس پر تو وہ ڈر جاتا ہے آپ نے گھر پر سویا ہوا چارپائی پر یا کوئی بات کسی کی طرف کرنا چاہو تو اس کی طرف یہ طریقہ بازی فش ہوتی ہے اس کی طرف سے کر کے الکا کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ امریکہ تک آدمی کر سکتا ہے کہ وہاں پر آج بھی سویا ہوا آدمی جو ہے وہ اس کو پا پالے تو ہمارے ساتھی جو تھے یہ شکایتیں لگاتے رہے باز اضر مولان صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ شکایتیں لگا نے شکایت لگائی کہ یہ وہ ڈاکٹر خزار کہتا ہے کہ میں توجہ کر کے رات کو آدمی کے دل میں بانپ ڈال دیتا ہوں تو میں گیا تھا اضرم مولانا صاحب رحمت اللہ سخت ڈانٹ فرمائی ایسی باتیں کرنے سے کا دعوی کرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ایسے ہی نہیں خطرہ ہو جاتا ہے نبوت کا دعوی کرنے کا بڑھ تو بس رہا ہی. تو دوسرا اس نے کہا کہ ان کا یہ ایک ڈاکٹر یہاں ہمارے یہاں آیا ہوا ہے اور اس نے چند دن جو ہے تو وہ آتھا پاس بیٹھنے والوں پر توجہ کر کے ان کی لطایت کو جاری کر دیتا ہے اور پھر کبر پر لے جا کر کش کے کو کھڑا دیتا ہے اور مجھے بھی بلاتا تھا کہ چونکہ گاؤں کے ذمہ دار لوگوں میں سے میں ہوں تو مجھے بلا تھا کہ یہ بیٹھے تھا کہ باقی گاؤں کے لوگ بھی آئے رکھتا ایک دو بار میں گیا تو اس نے خواجہ مہین بری رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف باتیں کہیں کیوں کوئی خاص ترقی والے آدمی نہیں تھے ایسے ایسے ایسے ہی, ایسے ہی, ہی پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی رات کو میں سویا تو خواب میں دیکھا زیارت ہوئی حضرت اللہ الدین علیبر کلیری رحمتہ اللہ علیہ یہ سلسلہ ہماری چیزیں سابریہ ہے تو یہ چلتا ہے بابا فرید گلی شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت اللہ مساور چلی ہوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا ان کی زیارت ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے یہ سراخ جلا رہا ہے اور حضرت وہاں سے فرماتے ہیں کہ اس شراخ کو جلنے نہ دو اس شراخ کو جلنے نہ دو میں سوچتا ہوں کہ میں اس میں کیسے شراخ کو بچاؤں تو سمجھ نہیں آ رہی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ انہوں نے وہیں سے ایک ایسی توجہ فرمائی کہ اس کی ایک لہر آئی وہ سے بس پر آئی اور مجھ سے فرد ہے تو یہ آگے جا کر کے راغ بج گیا خدا اب آپ کو نہیں سمجھ آئے یہ جب صحیح کام نہیں ہوگا تو بادل کام چلے گا دہرا جب آپ کو بزرگوں نے صحیح ترتیب سکھائی تھی اور اس کو آپ نہیں کر رہے ہیں بات ہے چلے گی یہاں سے کیا کریں میرے مسلم کریں گے کیا آپ صحیح چیز کو کریں تاکہ روشنی پھیلے تو ظلمت کا پھیلاؤ نہ ہو صحیح بات ہے کہ اصل کے ساتھ جہد چیز ہر جگہ چلتی رہتی ہے تو گاؤں میں اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں جی نے بیچی تھی تو آدمی پیسے گھر میں آ کر اور جب دے کے چلے گیا کہتے میں یوں آیا تو مجھے بڑا ڈر لگا کہ کہیں نوٹ جائے کرنا چلے گیا وہاں سارے نوٹوں کو لے کر میں چلا گیا بینک کہتے بینک والے مشق ہوتی ہے وہ اس کو ایسے گنتا رہتا ہے ہاتھ کی. اس کو گھماتا ہے نا تو ہاتھ گھمانے سے اندازہ جاتا ہے کہ یہ جیل نوٹ ہے مجھے تھے ان خیال سے کہا کہ یہ جو باسکاٹ ہے تصویر بت پر جو بنا ہوا ہے پانچ سو کے ہزار کا نوٹ بت ہوتا ہے نا کیس کا جواب پھیلتا ہے تو یہ داری ہوتی ہے ہوتی ہے اس کی کسی با سٹ ہے یہ کھدری ہوتی ہے تو بتایا کہ آدھار کے نوٹ میں یہ پلانی جو آتی ہے لکیر آتی ہے تو یہ بھ کی جو کاٹ کے ایسے جاتی ہے میں نے سبھان لیا کہ جیل کی فرق ٹھیک ہی ہوئی ہے تو. ہمیں جیل کی فرق نہیں ہے ہمیں کوئی جیل کی دے کر چلے گئے تو کوئی سمجھے ہی نہیں ہم کے ساتھ جیل ہی چیز چلتی ہے اس لیے مقاصد کو بار بار واضح کرتے رہتے ہیں مقاصد کو بار بار بازے کرتے ہیں کہ مقاصد سامنے آئے اور انسان ان کے حاصل میں پرست ہو جگے اور ان کے حاصل ہونے میں ماہرین تو مقاصد کو جانتے ہیں وہ تو آدمی کی پرکھ مقاصد کی لائن پر کرتے ہیں مکا سے کے اندر زندہ ہو گئے ہیں وہ آدمی بن گیا تو یہاں ایک آدمی آیا کسی طور سے میں نے سنایا تھا نہیں سنایا تھا یہاں چند دن تقریریں کی بیان کیے اتنے متاثر کیے لوگوں کو ایسی جماعتیں تیار کی صدر میں اور پھر جو ہے تو نہیں کہ آپ یہاں کیسے کہ ہم یہاں پنجاب سے آئے ہوئے ہیں کیسے آنے کا کچھ کاروبار بھی کرنے کا ارادہ ہے بعض مقصد کو اپنا دین کا کام ہے یعنی ساتھ کچھ کاروبار بھی کرنے کا ارادہ ہے اور لوگوں سے پیسے لے لے کر ایک لاکھ دو لاکھ چھ لاکھ آٹھ لاکھ بارہ لاکھ تھا کہ بارہ لاکھ تھے ایک بارہ تھے کہ چھ تھا جی ایسا لوگوں سے کرتے کرتے پھر وہ جن لوگوں سے دیں ان پارن مہینے پیسے واپس جا کر دیں آپ کو بیس ہزار نفع ہو گیا آپ کو پچاس ہزار ہو گیا آپ کو جتنا ہو گیا سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھے جیسے اللہ والے ہوتے ہیں آج کل بھی اگر کیا جائے سود کے نظام کے مقابلے میں مزاربت کا نظام چلایا جا سکتا ہے اور جہاں تک کہ دو کروڑ روپئے کو نے حرکت دے دی اور ان کی فکر ان کے بیان کو جو دیکھ آدمی حیرت اور یہاں تک کہ کوئی لوگ لوگوں نے رشتہ بھی دے دیا اور بس آدمی غائب بال بچے نہیں چھوڑے ہوئے دو کروڑ روپئے بھی ہوئے سے ہوئے آدمی غائب تو ایک کے چھ لاکھ تھے اور ایک کے بارہ لاکھ تھے انہوں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جماعت میں نکلے ہوئے کولٹا پکڑا یہاں سے جہاں سے جب تلاشی کر کے کوئٹہ چلے گئے وہاں جو پکڑا ہوگا تو بڑے خوش ہوئے تو تھے السلام علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ پشاور کے بزرگ آ گئے ہیں سبحان اللہ کھڑے ہو میں آپ کے لیے فوٹ لاتا ہوں ابھی سے اور یہ اور آدمی آئے اور بارہ لاکھ روپئے سے اس کو تو اٹیک ہاں ہو گیا اور دو لاکھ والے کی نہیں رڑی ہوگی میں رولاسا رحمتہ اللہ علیہ بولتے ہی نہیں بات ہی نہیں کرتے بیان ہی نہیں کرتے لیکن آدمی جا کر ملے ہاتھ ملاتے ہی آدمی کو اپنے دن میں تبدیلی آتی محسوس ہوتی <تصفح> میں جب جا کر بیٹھتا تھا تھوڑی دیر میں آدمی کو مجھے بیٹھتے ہی ایسا حال جاری ہوتا تھا کہ گویا کتے سے بھی زیادہ معمولی اچھی ہے دلّی میں آتا تھا کہ یہ اگر اعلان کر دیں کس को کو گلے डाल ڈال کر سکھایا کر دروازے پر باندھ دیں تو یہ نہیں بس میری یہ حیثیت ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھنے سے یہ بات جاری ہو جائے اور کوئی بات نہیں پڑا ملان ذکری صاحب رحمت اللہ علیہ ساری عمر حدیث پڑھاتے رہے اور بات ہے جلسوں جلوس میں جلسوں وغیرہ میں جا کر کبھی میں نے تقریر نہیں کیلسے میں کسی جلسے میں مجھے لے گئے تو آپ سدارت لیجیے گا پر بٹھایا ہوا تھا تو وہ آدمی تقریر کر رہا تھا تو دوشی تقریر میں اس نے جو موبائل آرائیاں کیں شریعت کے دودھ کو پار کرنے لگا جی تو میں نے کہا کہ آپ بات درست نہیں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا جی مضمون کو بدلا پھر خطیب خطیب ازرات کا تو جوش و خروش تاریخ کرنا ہوتا ہے ہاں جی ہاتھ سے کتنا نکل کر کے میں جا رہے ہوں پھر و خروش مجھے حد سے نکلا ہو تو پھر میں نے اسے ٹوکا ٹوکا تو پھر آدمی خاموشی ہوشنی سن. بات تیسری بات جو سے نکلنے کا میں نے ٹوکا اس نے کہا آپ تو تقریر ہی کرنے نہیں دیتے ہیں تقریر کی رہی ہے لیکن اللہ کی شان کہ جو محنت مجاہدہ کر کے اپنے باطن کو بنایا اور اللہ کا تعلق پیدا کیا تو بارہ سال کتب ارشاد رہے بارہ سال سے بھی زیادہ ساری دنیا میں اللہ کا تعلق والا ایک واحد بندہ ہوتا ہے یہ اس دور کا قطب القاب ہوتا ہے قطب مزار ہوتا ہے اور کتب ارشاد ہوتا ہے تو یہ بارہ سال رہے ہیں اور آخری عمر بیٹھتے ہیں ہم جب ہوتی تھی لوگوں کی کہ چھوٹی سی جگہ پر بیٹھتے تھے کہ آنے والے آدمیوں کو پانچ منٹ ملتے تھے مسافر کر کے ان کے پاس بیٹھنے پانچ منٹ کے بعد اعلان ہو جاتا تھا کہ پہلے لوگ اٹھ کر چلے جائیں کیونکہ اور لوگوں کے لیے جگہ نہیں اور لوگ آ رہے تو ہم جا کر بیٹھے ان کے پاس آج ملا رحمت اللہ علیہ کی میت میں تو آدمی نے ایسے کھا کے بشاور کے مولانا ایشور صاحب آئے ہیں تو سر ساپا کرتے تھے کسی بات چیت نہیں فرماتے تو اگر بنایا تھا تو ہم نے کیا حال ہے آپ خیریت سے دو تین باتیں پوچھ اور پھر جو پانچ منٹ کے بعد لائن ہوا سے پہلے ہم ساتھی کے وہ نکل جائیں اور لوگ آ رہے سامونے لگے ہم نے فرمائے کہ آپ لوگ بیٹھے فائدہ میں لہٰذا بیٹھنے کی اجازت فرمائی اور وہ ریڈیشن والا معاملہ ہوتا ہے آدمی کو لے جا کر بٹھاتے ہیں تو آدمیوں کو گما گما کے اتنی بہت ہو گئی طریقہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور یونٹ کیا ہوتا ہے اتنا فکس کرو اس کا اس کے اندر اتنا کرو جب وہ نکلتی ہے لر آدمی پر آتی ہے نہ نکلتے ہوئے پتا چلتا ہے نہ آتے یہ پتا چلتا ہے نہ لگتے ہوئے پتا چلتا ہے لیکن جب ایک ہفتہ یہ بات باقاعدہ ہو جائے تو تاخیر یہ پتا چل جاتا ہے کہ کی کینسر سے اڑ گیا اور درد غائب ہو گیا اور بیماری درست ہو گئی تو خیر یہ ہے یعنی یہ ایک روح پر بادن پر خل پڑھ پڑھانے والی چیز ہوتی ہے جوش و خروش نہ بیچی ہوتی ہے کیفیت جو آتی تو اس کے ساتھ جوش و خروش کاری ہوتی ہے اور فہض جو آتا ہے تو اس کے ساتھ انوارات ہوتے ہیں اور کیفیت کی اور فحض کی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ کیفیت سے جوش و خروش تاری ہوتا ہے فہر سے جوش و خروش تارینا ضروری نہیں ہے لیکن اس کے بعد آدمی کے دل کا حال بدلتا ہے اور عمل کی توفیق ہوتی ہے ٹاپی میں بارہ مہینے آپ کے واقعی سنایا کہ ہمارے ایک ساتھی سے ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں جب میں جاؤں تو کی تکبیر آدمی کرے مریضوں کو دیکھتے ہیں مصروف ہوں کہ تقبیر کی پابندی نہیں کر سکتے کاٹ میں جا کر شامل ہوں اور باقی تقریر اللہ کا ضائع ہونا بہت بڑا نقصان ہے کیا کہیں میں فلاح جگہ میں کر رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں سردہ کا جر پڑ رہا ہوں میں جنتا جاری ذکر کرتا ہوں کے سلزا والا لا لہٰذ اللہ والا ساری باتیں بہت مدارک ہیں لیکن فرض کی اللہ تجربہ ضروری کوئی ہیں بہت بڑا نقصان ہے تو جب بھی اس کے پاس جاؤں میں تو جاتے ہی سب سے پہلے میں سب کو دیکھے ڈاکٹر صاحب یہ تقریر اللہ بہت ضروری بات ہے آج تقریب اللہ پھر منہ معافی آیا ہوا ہے یہ تقدیلہ سب رہی بنی بہت با ضروری بات ہے یہ کیا سن کر اس کے پاس رہا تو پھر دھیان میں رہتا بہت زیادہ بہتر ہے اس کے لیے اور جس دن کے سب رہو تو دھیان میں آئے گا تک درا رہے یہ تیرا سہز ہوتا ہے <laughs> یہ تیرا سہز ہوتا ہے یہ تقدیر آدمی گا کر دیتا ہے اس میں تو یہاں تک کے آپ اپنے بیٹوں کو کسی ایسی جگہ بیٹھ رہے ہیں کہ جہاں اس کے دماغ پر بٹانسی بیماری ہے سائیکل مریض ہے تو سائکل بیماری منتقل ہو سکتی ہے آدمی آسار سے آسار پر اس کا ہمارے بزرگ آتے ہیں تو وہ ہے بڑے لگے تلک والے ہیں لیکن ہے مزدور صحیح جگہ جو ہوتی ہے نا اس کے سندر جنوب آتا ہے لیکن ساتھ جمع کی کہتی ہے کی ہو وہ ضروری کہ اگر پکی جائے تو بس جاؤ گی یا مزدور ہوگا یا مجموع ہوگیا بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے ابھی مہاراج صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں اگر آدمی کے پاس کھڑا ہوتا تھا اور میں کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو میری سخت سٹائی ہوتی تھی کہ تم لوگوں کے ساتھ پہلا کائم کر رہا ہے شکر سورج میں بہت خوبصورت کا بڑا تھا ساتھ دل کی کیا ہے تو کسی کو دیکھتا ہے تو تیرے دل کی بات اس کے اوپر گرتی ہے داخل اور سلنڈر داخل حال پکا ہو سکتا ہے آربی ہوتا ہے آربی ہونے پکا بھی ہو سکتا ہے بعد میں کھڑا ہوتا اور دوسری بعد میں چار بجے پٹائی کرتے کے کسی کے باقی طرف دھیان کرنے کا چھوڑا ہی نہیں بچپن سے نہیں چھوڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے مہمان آئے ہوئے تھے تو میں نے ان کی طرف دھیان کر کے کل سے جات کا فیصل دینا چاہا مجھ پڑا ہے اور جگہ سے بار بار کمزور آدھ ہے تو آپ کی تکلیف ہو جاتی ہے سارے ان کے بارے میں سبھی طرح مادہ اللہ کے تعلق والے ہیں اور ان کے بادل میں جو چلتی ہوئی جی خیالات کی اور توجہ اور فکر ہے وہ اللہ کا غیر نہیں ہے غیر اللہ نہیں ہے ماسیت نہیں ہے شبت نہیں ہے اور یہ دھیان کرنا اور گھر بڑا فن ہے یہ ہمارا ساری رحمۃ اللہ نے تردیت سالے کے تین ایسے میں اور اپنی کتابوں میں سر پوری بات کی ہے انہیں ایک آدمی ایک مریض نے خرچ دکھا کہ میرے کی بیٹے کے جان بیٹھے کے ساتھ ہوئی ہے اور اس سے بڑے پولیس مریض پریشان ہیں اور میں غم میں ہوں اس, اس کے دھیان کو اپنے دھیان سے ہٹا دیا کر اور بجائے اس کے خاندان میں کوئی اس کی عمر کا جو کوئی بچہ برفار ہو اس کے دھیان کو لایا کر تاکہ وہ غم گائل ہوتے انہیں غم کو لے کر آئے گا تو مہینے کا لے کر آدمی نہ تو میں چل رہا اپنے مدد کے مریض بن جاتا بالکل کیا کریں تاکہ یہ بات میں جو دھیان کیا گھروں کے سامنے آنکھیں بند کر کے سامنے والی ایک بار جا رہے آ رہی ہے خیر تو خیر نہیں بات ہو رہی تھی اثرات آنے سے تو ہم لوگ مظاہرہ نہیں کرتے کیا ہمارے اسی معاملات کی پابندی کر رہے ہوں اگر یہ پابندی کریں تو ان لوگوں کا تھا نہیں سوتے وہ ضرورت والے جو مافیت کو بولتے ہیں معافیت کو سوچتے ہیں کن کو برباد کیے ہوئے ہیں لوگ بادی خبانیاں ساری رہتے ہیں ایسی مجارے ہوتی جگہ ان کو نہیں چھوڑتے لیکن ریا یہ ہوتا ہے کہ کل میں شہر سہار پکڑتا نہیں آتا ہے جاتا ہے آتا ہے سن جاتا ہے آتا ہے کھیلتا نہیں اور باتیں بنتا نہیں اچھی لگا یہ ہوتی ہے چلوٹے میں پانی تو بھر رہے ہیں سوراخا کیا ہوا ہے اس کا ریا یہ ہے کہ وہ آنے والی چیز جا رہی ہے نہیں نہیں ہے ताकि बात बने और पकी होते और ऐसी किताबें ऐसा माहौल ऐसे आदमी क्या मतलब सर गंदगी गंदगी गंदगी ले रहे होते हैं एक आदमी की किताब हमारा कुछ रहा था